بھائی امید ہے ان شاء تبارک و تعالی حال کہ آپ تمام بھائی خیریت <سؤال> کو بھی سماعت فرما رہے ہوں گے وائس اگر ہوتے ہے تو بتائیں جی جزاک اللہ خیر عمران بھائی آپ بھی تشریف لے آئے ہیں عمران بھائی آپ بھی تشریف لے آئے ہیں اللہ وبارک وسلم جی جزاک اللہ آپ کو میں فون کر رہا تھا کچھ دیر پہلے لیکن شاید آپ مسجد میں ہوں گے یا پیس وغیرہ ہو, رہا ہو رہا تو آپ سے بات سے جو ہے وہ نہیں ہو سکی تمام اسلامی بھائیوں کو معلومات ہو چکی ہوں گی کہ دعوت اسلامی کا بین الاقوامی اجتماع جو کہ کئی چوبیس تاریخ کو مدینہ توولیاء ملتان شریف میں منعقد ہو رہا تھا تو ملتوی کر دیا گیا ہے اور وجوہات کم و بیش ہم سب بھائیوں کے ذہنوں میں ہیں کہ نہ گفتہ بے حالات کی بنا پر یہ انتہائی قدم اٹھایا گیا اور مدنی مرکز کا یہ انتہائی اہم اور شاندار فیصلہ ہے کیونکہ ہمارا کام اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ قیامت تک کے لیے ہے ہمیشہ کے لیے دعوت اسلامی نے رہنا ہے اور ماحول اور اس معاشرے میں خاص طور پر اس دہشت گردی کے ماحول میں اگر خدا نخاستہ کوئی آزمائش کی گھڑی آ پہنچی تو شیطان پھر بہت جو ہے وہ اپنا رنگ دکھائے گا اور ایسے نوجوان اسلامی بھائی جو کہ جھوک در جھوک تشریف لاتے ہیں اس میں ان کے گھر کی طرف سے ان کے والدین کی طرف سے ان کے مطلب بیوی بچوں کی طرف سے ان کے خاندان کی طرف سے خود ان کے ذہن میں بھی آئندہ یہ بات بیٹھ جائے گی کہ اللہ نہ کرے کوئی دوبارہ ایسا معاملہ نہ ہو تو دوبارہ تو دور کی بات اللہ کرے پہلی مرتبہ بھی کہیں نہ ہو اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی عزت آبرو جان و مال دین و ایمان کی حفاظت فرمائے امین رضوان بھائی آپ موجود ہیں رضوان بھائی اگر موجود ہیں تو بتائیں مطلب ٹیکسٹ پر اظہار فرمائیں رضوان بھائی اگر موجود ہیں تو اللہ صلیٰ علی و مولانا محمد مہد ملجود والکرم محدود وبارک وسلم رضوان بھائی شاید اگے ہیں بہرحال کل غالباً یا پرسوں پرسوں عمران بھائی آپ سے ملاقات ان کی ہماری شاید یہ کل ملاقات ہوئی ہے میرے خیال میں کل ملاقات ہوئی ہے اس کو میرا افزا بھی یہ حال ہو گیا ہے میرا بڑھاپے کی علامات ہیں جی جی کل عمران بھائی سے ملاقات ہوئی تھی اور ان کے در دولت پر جانے کی سعادت حاصل ہوئی تھی اور روم میں ماشاءاللہ اللہ جن بالیوں نے حصہ لے کر اپنی رقومات بھیجی تھی اور تاکہ دعوت اسلامی کے بین الاقوامی اجتماع کے لیے جو ہے وہ ایسے اسلامی بھائیوں کو فنڈ مہیا کیا جائے ان کی مدد کر دی جائے جو کہ اجتماع میں نہیں جا سکتے اپنے مطلب کمزور معاشی معاملات کی وجہ سے جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اور یہ رقوم آپ تمام بھائیوں سے کلی اجازت سے لی گئی تھی لیکن مقصد یہی تھا کہ اجتماع قافلہ اسلامی بھائیوں کی ضروریات وغیرہ کی ترکیب میں ان کو خرچ کر دیا جائے اب مسئلہ یہ ہے کہ اجتماع جو ہے یہ ملتوی ہو گیا ہے اور ابھی تک میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان قریب یہ اجتماع کی ترکیب دوبارہ ہو سکے اور پاکستان کے حالات یہ ہیں کہ جنوبی وزیرستان میں آپریشن آرمی کا شروع ہو گیا ہے اور ع ممکن ہے کہ جنوبی پنجاب میں بھی آپریشن ہو اور مجھے اپنے تہیں لگتا ہے مجھے اپنے تہیں لگتا ہے کہ شاید ایجنسیوں نے وزارت داخلہ نے بھی مطلب یہ کہا ہوگا ہماری مجلس شورا کے اراکین سے کہ ظاہر ہے کہ اس حالات میں ہم آپ کو اتنی زیادہ سیکورٹی نہیں مہیا کر سکتے جس طرح کہ ہر سال مہیا کی جاتی تھی تو پھر ظاہر ہے کہ اتنا بڑا رسک لینے کے بجائے اجتماع کو ملتوی کرنا زیادہ مناسب سمجھا گیا جو کہ یقینا انتہائی شاندار جو ہے وہ فیصلہ ہے تو اب اس صورتحال میں اس رقم کی ترکیب کیا کی جائے رقم کی ترکیب کے لیے آپ تمام بھائی مشورہ دے سکتے ہیں میں نے اسی موضوع پر مطلب بات کرنے کے لیے عمران بھائی کو بھی فون کیا لیکن نہیں بات ہو سکی تو میری طرف سے تو مشورہ یہ ہے کہ ہمیں تو ترکیب یہ ہے کہ ان تاریخوں میں مدنی قافلوں میں شرکت کی جائے میرا اپنا بھی انشاءاللہ ارادہ ہے قافلے میں جانے کا تو ظاہر ہے کہ کلطان شریف کے اجتماعات میں قافلوں مطلب جو اسلام بھائی لاکھوں کی تعداد میں جاتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں تو اس ترکیب میں تو ظاہر ہے کہ یہ معاملات نہیں ہوں گے لیکن جو اسلامی بائی اجتی قافلوں میں جائیں گے یا اس کے علاوہ مطلب دیگر مدنی کاموں میں یا دیگر دینی کاموں میں مطلب ان کی ترکیب بنائی جائے تو اس سلسلے میں مطلب آپ بھائیوں کی طرف سے اگرچہ پہلے سے ہی کلی اجازت ہے لیکن یہاں اظہار کرنا بھی ضروری ہے اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ میں سے کسی کا کوئی مشورہ ہو تو وہ آپ بھائی مطلب دے سکتے ہیں کہ ترکیب کیا کی جائے اس کی لیکن میرا ذہن یہی تھا کہ اس رقم کے لیے اپنے اسلامی بھائی جو کہ مدنی قافلوں میں سفر کرنا چاہتے ہیں یا اس کے علاوہ دیگر کوئی بھی دینی کام ہو تو اس میں ان کی ترکیب مطلب کر لی جائے تو عمران بھائی آپ بھی سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں اور باقی بھائی بھی سلسلے میں مطلب بتا دیں تاکہ اس موضوع کو آج ہم ختم کر دیں اور سلسلہ اس کا کر لیں تو کیا خیال ہے اس بارے میں عمران بھائی آپ بھی کچھ سلسلے میں مطلب ارشاد فرمائیں اور باقی بھائی بھی مطلب اس سلسلے میں اگر حصہ لینا چاہیں تو گفتگو میں حصہ لے لیں تاکہ اس موضوع کو بھی ہم اختتام کر دیں کیونکہ روزانہ تو اس موضوع پہ ظاہر گفتگو نہیں ہو سکتی یا میرے آنے سے پہلے اگر کوئی اس بارے میں آ بھائیوں کا مشورہ ہو چکا ہے تو وہ بھی ظاہر ہے اس کا اظہار کر دیں ہم تو مطلب ابھی روم میں آنے کی شہادت حاصل ہوئی ہے کل اصل میں عمران بھائی کے ہاں سے آنا ہوا تو اس کے بعد الحمدللہ کچھ اسلامی بھائیوں سے روابط ہوئے اور راتوں رات ہی تقریباً ہمارے ہاں سے چالیس سے پینتالیس اسلامی بائی تیار ہو چکے تھے جو کہ فنڈ ہونے کی بنا پر نہیں جا پا رہے تھے اور ان میں سے کچھ تو ایسے تھے بےچارے کے جو بہت ہی زیادہ ضرورت مند تھے اور الحمدللہ کچھ علماء بھی تیار ہوئے اور بلکہ قالم صاحب کی ترکیب میں ہم نے دو ہزار روپے بھجوا بھی دیے اور آج مطلب باقی رقوم بھی تقریباً اسلامی بھائیوں کو دے دینی تھی اور یہ سلسلہ ہو جانا تھا لیکن فجر کی نماز کے بعد یہ بریکنگ نیوز معلوم چلی تو ظاہر ہے کہ یہ رقم نہیں دی ہمارے پاس ہے تو اس سلسلے میں آپ بھائی مطلب اگر کچھ فرمانا چاہیں تو بتائیں کیونکہ اگر خاموشی ہوگی تو پھر ہم اس کو یہی سمجھیں گے کہ ہم پھر ہر طرح سے کسی بھی دینی کام میں ان کی ترکیب بنا سکتے ہیں اگر چلی بھی اسی طرح کی رقم لیکن پھر بھی چونکہ آپ بھائیوں نے سب نے ماشاءاللہ اللہ حصہ لیا ہے تو اس سلسلے میں مطلب آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں یا جس جس نے جو پیسہ دیا ہے اس کی کوئی خاص ان کی خواہش ہو تو اس کی ترکیب میں بھی مطلب بریکنگ بہت ہی حضرت ہے وہ اجتماع جو ملتوی ہوا ہے اس سلسلے میں تو فجر کی نماز کے بعد مجھے کہیں جانا تھا تو میں موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا تو ظاہر ہے کہ وہ مجھے معلوم چلا وہ ہمارے ایک بہت ہی ذمہ دار بھائی ہیں تو انہوں نے خبر دی کہ یہ معاملہ ہوا ہے تو استماع جو ہے وہ پاکستان کے داخلی حالات کی بنا پر جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے یہ میں جملہ پور بنا رہا ہوں میرے علم میں نہیں کہ مدنی چینل میں جو ہے وہ کیا سلائٹ چلی ہے کیونکہ ہمارے ہاں تو مدنی چینل نہیں ہے مطلب کیبل وغیرہ نہیں لگی ہوئی اور نیٹ پر بھی کبھی اسپیڈ صحیح ہو تو مدنی چینل دیکھ لیتے ہیں ورنہ اکثر تو جام ہی رہتا ہے جی ہوگا لیکن اب ممکن ہے کہ آہندہ سال ہو اجتماع ممکن ہے کہ آئندہ سال اجتماع ہو اور مطلب یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اس کی اور ترکیب بنا دی جائے جی وعلیکم السلام فی الحال تو یہ ہمیں مدنی مرکز سے پیغامات ملے ہیں کہ ارشادات ملے ہیں کہ مدنی قافلوں کی ترکیبیں انہی تاریخوں میں بنائی جائیں تو جو جو اسلامی بھائی ظاہر ہے کہ جا سکتے ہیں مدنی قافلوں میں بلکہ جانا ہی تھا اب ظاہر ہے جو ملتان جا رہے تھے تو وہ مدنی قافلوں میں ہی اب جائیں گے تو پھر اس طرح ان کی ترکیب جو ہے وہ بنا لی جائے گی ان شاء اللہ تبارک کا مطالعہ اللہ رب العزت احسانی فرمائے آمین آمین آمین تو انشاءاللہ پھر ہم درس کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں آج الحمدللہ للہ گیارہ جو ہے وہ اس کا آغاز ہونا ہے دس سپارے ہمارے درس پران کے سلسلے میں مکمل ہو چکے ہیں گیارہویں سپاہے کا انشاء اللہ تبارک و تعالی آغاز ہے جی کل میں اصل میں نہیں تھا کل بڑا دلچسپ واقعہ ہوا اور مسئلہ یہ تھا کہ کل جب عمران بھائی سے مل کر ہم واپس آئے تو میں نے عرض کیا کہ کچھ اسلامی بھائیوں سے روابط کا معاملہ رہا اور ٹائم تقریباً ساڑھے دس بج گئے تھے پاکستان کے تو میں نے سوچا کہ چلیں ساڑھے دس ہی صحیح لیکن خیر ہے مطلب روم میں آنا چاہیے تو بھوک بہت بھو لگی ہوئی تھی تو عمران بھائی نے تو وہ بسکٹ ہمیں کھلائے تھے وہ جو حسان بھائی بڑے پسند ہے احسان بھائی کو بھی بسکٹ کا ذکر کرتے رہتے ہیں تو چائے اور بسکٹ جو ہے وہ ہم نے عمران بھائی کے در دولت پر جو وہ پینے کی اور کھانے کی صحابت حاصل کی اور پھر ہم جو ہے یہاں آئے کچھ اسلامی سے روابط ہوئے اور کھانا وانا کھانے لگائی تھا تھا پہلا لکما بھی نہیں لیا تھا تو ہمارے علاقے کے ایک اسلامی بھائی ہیں تو انہوں نے کہا کہ حضور وہ مجھے آج ایک نکاح پڑھانا تھا اور میں جہاں ڈیوٹی کرتا ہوں تو میری نائٹ شفٹ لگا دی گئی ہے اور بارات آ چکی ہے دونوں طرف سے مجھے دھڑادڑ فون آ رہے ہیں اور میں انتہائی پریشان ہوں کہ میں آ ہی نہیں سکتا اچھا میرے گھر کے نا غریب خانے کے ساتھ ہی گراؤنڈ ہے تو یہاں پر آئے دن ابھی بھی آج میرا دو تین شادیاں ہیں تو یہیں پر مطلب وہ بارات تھی ہیں بھی ہمارے علاقے کا ہی اب انہوں نے اتنا مجھے فورس کیا کہ حضرت آپ جائیں اور نکاح بڑھا دوں بہرحال مجبوری میں وہاں گیا تو وہ بس وہ مجھے جیسے ہی دیکھا انہوں نے تو فوراً حضرت آپ آئے بارات آ چکی ہے سب تیاری ہے بس آپ آئیں بہرحال ہم فارم لے کر چلے گئے اور وہاں سے پھر تقریباً ساڑھے گیارہ بجے کے آس جو ہے وہ میری واپسی ہوئی تو اس وقت پھر کچھ تھکاوٹ بھی تھی تو پھر اسی وجہ سے پھر کل حاضری میری نہیں ہو سکی تو اگرچہ فل نیت تھی کہ حاضری ہوگی تو کوئی خاص بات ہو تو بتائیں اچھا اچھا میں بولا شاید کوئی خاص بات ہو اس بارے میں اچھا ٹھیک ہے جزاکم اللہ جزاک اللہ خیر اللہ رب العزت آسانی فرمائے آمین آمین آمین ہمارے عثمان بھائی کبیس والے وہ پچھلے دنوں کچھ زیادہ بیمار رہے ہیں بلکہ ابھی بھی ان کی طبیعت ناساز ہے اچھا اچھا تو آپ تمام بے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی انہیں شفا عطا فرمائے اللہ رب العزت انہیں تندرستی ادا فرمائے آمین گرین لینڈ ہنڈریڈ بائی کی والدہ کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت عطا فرمائے تندرستی عطا فرمائے ایک دو اور بھائیوں نے بھی اپنے کچھ کے بارے میں مجھے پی ایم میں کہا تھا وہ بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا کہ اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے سب کو تندرستی عطا فرمائے آمین آمین آمین تو گیارہویں سپاہے کا آغاز آخر سے قرآن میں چاہے تو کرتے ہیں ان اللہ تبارک اللہ رب العزت اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا فاعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأن الله من أخباركم وسير الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم يا رسول اللہ. وعلى آلك يا کابی بل اصلا والسلام عليك يا نبی اللہ وعلى ال ال وصحبه يا نور الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المحذيل الجود والكرم والي وبارك وسلم صلاه الله سلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا حبيب يا ضميم يا, يا رسول الله اللہ تعالی علیہ وسلم سپاہی کی پہلی آیت مقدسہ جو کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر چورانوے ہے اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے ترجمہ تنز ایمان بنائیں گے جاؤ گے تم فرمانا بہانے نہ بناؤ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے اللہ نے ہمیں تمہاری خبریں دے دی ہیں اور اب اللہ و رسول تمہارے کام دیکھیں گے پھر اس کی طرف پلٹ کر جاؤ گے جو چھپے اور ظاہر سب کو جانتا ہے وہ تمہیں جتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے سبحان اللہ اس آیت مقدسہ میں پہلی بات فرمائی گئی کہ تم سے بہانے بنائیں گے یعنی باطل عذر کریں گے یہ جہاد سے رہ جانے والے منافق تمہارے اس سفر سے واپس ہونے کے وقت جھوٹے بہانے بنائیں گے تو فرمایا گیا کہ اب اللہ و رسول تمہارے کام دیکھیں گے یعنی تم نصاب سے توبہ کرتے ہو یا اس پر قائم رہتے ہو اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ زمانۂ مستقبل میں وہ مومن کی مدد کریں گے ہو سکتا ہے کہ اسی کی نسبت فرمایا گیا ہو کہ اللہ و رسول تمہارے کام دیکھیں گے کہ تم اپنے اس عہد کو بھی وفا کرتے ہو یا نہیں تو اس آیت مقدسہ میں بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منافقوں کے بہانوں کو اس لیے قبول نہیں فرمایا کہ اللہ تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرما دیا تھا کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں اور اللہ تعالی کو علم ہے کہ مستقبل میں منافقوں کی کیا روش ہوگی آیا جس صدق اور اخلاص کا وہ اظہار کر رہے ہیں وہ اس پر قائم رہیں گے یا نہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے اعمال کا جائزہ لے رہے ہیں تو اللہ رب العزت اور اس کے محبوب علیہ السلام کے علم کی بابت بھی اس آیت مقدسہ میں بیان فرمایا گیا ہے آئس نمبر پچانوے ہے فہ لو ام ہم ہم نہ اب تمہارے آگے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کی طرف پلٹ کر جاؤ گے اس لیے کہ تم ان کے خیال میں نہ پڑو تو وہاں تم ان کا خیال چھوڑو وہ تو نرے پلیب ہیں اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے بدلہ اس کا جو کماتے تھے اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ منافقین غزوہ تبوک میں نہ جانے کے متعلق جھوٹے بہانے بناتے تھے اور اس حاصل میں یہ بتایا ہے کہ وہ اپنے ان بہانوں کو جھوٹی قسموں کے ساتھ مؤکد کرتے ہیں منافقین نے قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں جانے پر حاضر نہ تھے اور انہوں نے یہ قسمیں اس لیے کھائیں تھی تاکہ مسلمان ان سے در گزر کریں اور ان کی مذمت نہ کریں اللہ کو اکبر اسی لیے امام راضی اللہ رحمہ لکھتے ہیں روایت کرتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام اضوائے سبو کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی اعلیٰ وجہ الکریم کو اپنے بعد خلیفہ بنایا اور ان کو یعنی مدینے کی رسوالی کے لیے اپنا نائب وہاں پر بنایا اور ان کو اپنے ساتھ نہیں لے گئے منافقین نے کہا کہ آپ حضرت علی کو کسی ناراضگی کی بنا پر اپنے ساتھ نہیں لے گئے پھر حضرت سیدنا علی سلام اللہ تعالیٰ وضریم راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاملے اور منافقین کی باتوں سے آپ کو مطلع کیا تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ صلی اللہ و الکریم سے فرمایا کہ تب حضرت السلام اپنے رب کے پاس گئے تو انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تھا اور میں نے اپنے بات تم کو بنایا ہے کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسا کہ ہارون حضرت مس علیہ السلام کے لیے تھے ہاں مگر میرے بات کوئی نبی نہیں ہوگا انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ تو جب میرے آفاف صلی اللہ علیہ وسلم تبو سے واپس آئے تو حضرت سیدنا علی گڑھ مرتضی اللہ کا وجہہ الکریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا نبی پاک علیہ السلام نے ان کو سواری پر اپنے ساتھ بٹھایا اور فرمایا اللہ تعالی منافقین اور مخالفین پر لعنت فرمائے اور نبی پاک علیہ السلام نے مومنین سے فرمایا ان کے ساتھ بات کرو نہ ان کے ساتھ بیٹھو اور ان سے اس طرح اعراض کرو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے تو یہ تو فرمایا گیا کہ یہ کلیب ہیں مانا ہے کہ ان کا باطن خدیث اور نجس ہے ان کی روح ناپاک ہے اور جس طرح جسمانی نجاستوں سے احتراج کرنا واجب ہے اسی طرح روحانی نجاستوں سے بھی احتراج کرنا واجب ہے تاکہ ان کی نجاستوں انسان میں صلاحیت نہ کر جائیں اور تاکہ ان کے برے کاموں کی طرف انسان کی تبیلے پر غاب نہ ہو تو یہ یہاں فرمایا گیا ہے پھر شاید خدا بندی ہے آیت نمبر چھیانوے یا تمہارے آگے کس میں کھاتے ہیں کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ تو اگر تم ان سے راضی ہو جاؤ تو بے شک اللہ تو فاطق لوگوں سے راضی نہ ہوگا اللہ ہو اکبر تو اس آیت میں بھی فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں یہ مناسبین جھوٹے عذر پیش کر کے تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ اور اگر تم ان سے راضی ہو گئے اور تم نے ان کی معذرت کو قبول کر لیا کیونکہ تم کو ان کے سچ اور جھوٹ کے درمیان امتیاز نہیں ہے تو تمہارا راضی ہونا اللہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے کیونکہ اللہ کا ان کے باطنوں کو اور ان کے خفیہ امور کو جانتا ہے جن کو تم نہیں جانتے یہ اللہ کے ساتھ فخر پر قائم ہے اور ایمان سے فخر کی طرف اور اطاعت سے معاسیت کی طرف جانے والے ہیں بس اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ان سے راضی ہونے والا نہیں تو ظاہر ہے کہ سرکار علیہ اللہ کو بھی ان سے راضی ہونے والے نہیں ہیں میرا پاک بربر گزار اس شاخ پر مارہ ہے آئے نمبر ستانوے ہے و اش و اجدارو اج دار رسولم گنوار کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور اسی قابل ہیں کہ اللہ نے جو حکم اپنے رسول پر اتارے اس سے جاہر رہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے دوبارہ سرما سن لیں فرمایا گیا گنوار کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور اسی قابل ہے کہ اللہ نے جو حکم اپنے رسول پر اتارے اس سے ظاہر رہیں اور اللہ علم و حکمت والا ہے یہاں گوار سے مراد ہے جنگل کے رہنے والے کپاڑ و نصاق میں زیادہ سخت ہیں یعنی وہ مجالی سے علم اور صحبت علماء سے جو ہے وہ دور رہتے ہیں جن کی بنا پر جو ہے ظاہر ہے کہ وہ دین کے جو ہے وہ دور ہیں تو اسی لیے سرکار اسلام آراب کو شکی اور سخت دل جو ہے وہ قرار جو ہے وہ دیا ہے میرا فرما رہا ہے آئے نمبر اٹھانوے اور کچھ گوار وہ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اسے تاوان سمجھیں اور ان پر گردشیں آنے کے انتظار میں رہیں انہی پر ہے بری گردش اور اللہ سنتا جانتا ہے ترجمہ دوبارہ سن لیں ساتھ تفسیری سے بھی نکالب کرتا ہوں اور کچھ گوار وہ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اسے تاوان سمجھیں یعنی وہ جو کچھ خرچ کریں رضائی الہی اور طلب ثواب کے لیے تو کرتے نہیں ریاکاری اور مسلمانوں کے خوف سے خرچ کرتے ہیں اور تم پر گردشیں آنے کے انتظار میں رہیں یہی یہ راہ دیکھتے ہیں کہ کب مسلمانوں کا زور کم ہو اور کب وہ مغلوب ہو انہیں خبر نہیں کہ اللہ کو کیا منظور ہے وہ بتلا دیا جاتا ہے اور انہی پر ہے بری گردش انہیں بری رنج بلا اور بدحالی میں گرفتار ہوں گے یہ آیت قبیلہ اسد و ادفان و تمیم کے اعرابیوں کے حق میں نازل ہوئی پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے جن کو مستقنا کیا ان کا ذکر جو ہے وہ اگلی آیت میں جو ہے وہ آ رہا ہے تو بہرحال اعراد کی جو ہے وہ سمجھ دیں اور ان کی مطلب جو ہے وہ دل کی سختی کا معاملہ بہت زیادہ ہے جیسا کہ اس آیت میں بھی فرمایا گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنگلوں میں رہتا ہے وہ سخت بھی ہوتا ہے اور جو شخص شکار کے پیچھے جاتا ہے وہ غافل ہو جاتا ہے اور جو شخص سلطان کے دروازوں پر جاتا ہے وہ فطموں میں مبتلا ہو جاتا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ حافظ ابن سفیر نے لکھا ہے کہ کیونکہ بازیا نشینوں اور احراب میں ثقافت اور سخت ضلع غالب ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے بازیا نشینوں میں سے کوئی رسول نہیں بھیجا بلکہ جو رسول بھیجے وہ شہر کے رہنے والوں میں سے بھیجے جیسا کہ اس آیت میں بھی ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر ایک سو نو میں جس کا مقوم ہے کہ ہم نے آپ کے پہلے مردوں کے سوا کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے جو بچوں کے رہنے والے تھے میرا پاک پر رہا ہے قربات ترجمہ تنزل ایمان اور اگر اور کچھ گاؤں والے وہ ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے نزدیکیوں اور رسول سے دعائیں دینے کا ذریعہ سمجھیں ہاں ہاں وہ ان کے لیے باعث قرب ہے اللہ جلد انہیں اپنی رسمت میں داخل فرمائے گا بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اس آیت سے پہلے والی آیت میں فرمایا تھا کہ بعض عراب وہ ہیں جو راہ حق میں اپنے خرچ کرنے کو جرمانہ قرار دیتے ہیں اور امام ابن علی خاطم نے اپنی صنعت کے ساتھ حضرت زید بن اسلم سے روایت کیا ہے کہ یہ عراب میں سے منافقین تھے جو دکھاوے کے لیے راہ حق میں خرچ کرتے تھے اور اس در سے خرچ کرتے تھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا اور اپنے خرچ کرنے کو جرمانہ قرار دیتے تھے اور اب اس آیت میں عراب کی جو ہے وہ دوسری قسم جو ہے وہ بیان فرمائی ہے جو اپنے خرچ کرنے کو, کو اللہ سے قرب کا ذریعہ قرار دیتے ہیں امام ابن ابیب خاطم نے کہا کہ یہ مدینہ تھے بنو مقرن تھے اور امام ابن جہیر نے کہا کہ حضرت سب عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ مقرن کے دس بیٹے تھے اور یہ آیت ہم میں نازل ہوئی چنچر میرا پاس فرور درسات فرما رہا ہے سو ہے توبہ شریف وقتاحم جن تجری تخلار اور سب نے اگلے پہلے مہاجر اور انصار اور جو بلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہرے رہیں ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں یہی بڑی کامیابی ہے دوبارہ ترجمہ سماج فرما لیں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 اس سے متعلق کئی اقوال ہیں اور بعض نے کہا کہ یہ وہ صحابہ ہیں جو بیت رضوان کے موقع پر حاضر تھے اور حضرت سیدنا ابو مصع علی حضرت سعید بن مصع بکن سیدین اور حضرت قطع رضی اللہ عنہم علیہ سے روایت ہے کہ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ دونوں فبن بیت اللہ اور بیت المقدس کی طرف من کر کے نماز پڑھی تو وہ مہاجرین اولین میں سے ہیں اور اسی طرح امام جودی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ چھ قول ہیں اور ایک قول سے مراد وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ دونوں قبلوں کی, کی طرف گوم کر کے جو ہے وہ نماز پڑھی ہے اور بعض کے نزدیک یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے سرکار علیہ السلام کے ہاتھ پر بہتر رضوان کی دی اور یہ ایسے حدیبیہ ہیں اور بعض نے کہا کہ اہل بدر مراد ہیں بعض نے کہا کہ تمام اصحاب مراد ہیں ان کو رسول اللہ کی صحبت میں سبقت حاصل ہے اور بے شک اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحاب کی مقصرت کر دی ہے اور ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے خواب و نیکوکار ہوں یا خطا کار اور اسی طرح یہ بھی قول ہے کہ اس سے مراد وہ صحابہ ہیں جنہوں نے موت اور شہادت میں سبقت کی اور اللہ کے ثواب کی طرف سبقت کی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے اس سے مراد وہ صحابہ ہیں جو کہ ہجرت سے پہلے اسلام لائے تو ان سے مراد وہ صحابہ ہیں بہرحال صاحب خزائن عرفان نے جو مطلب قول نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ حضرات جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نمازیں پڑھی یا اہل بدر یا بہتر زبان والے صحابہ یہ تینوں قول صاحب خزائن الرفان نے نقل فرمائے ہیں تصویر خزان الفان میں تعالی الحمد للہ جلال ابارا یہاں پر ان کی خزیرت بیان ہو رہی ہے اللہ تعالی ان کے مرتبے بے شمار بلند فرمائے اور ان کے جڑوں کا صدقہ ہم سب کی اور ہمارے ماں باپ کی اولاد کی اہل خانہ کی بخش اور مخصرف فرمائے اور امت مسلم پر کرم بالائے کرم فرمائے عامر میرا پاک فرور ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر ایک سو ایک و من شم من النافنا مدینہ مردو اڈم نفاف نشن سنو ازم مسین اور تمہارے آس پاس کے کچھ گوار منافق ہیں اور کچھ مدینے والے ان کی خو ہو گئی ہے نفاق تم انہیں نہیں جانتے ہم انہیں جانتے ہیں جلد ہم انہیں دوبارہ عذاب کریں گے پھر بڑے عذاب کی طرف جائیں گے اب دیکھیے رفایت میں کیا فرمایا گیا فرمایا گیا و من من شیل حقم اور تمہارے آس پاس یعنی مدینہ طیبہ کے قرب و جوار کہ کچھ گوار منافق ہیں اور کچھ مدینے والے اور ان کی خوب ہو گئی ہے نفا تم انہیں نہیں جانتے لا قم تم انہیں نہیں جانتے ہم انہیں جانتے ہیں مراد کیا ہے کہ اس کے معنی یا تو یہ ہی ہیں کہ ایسا جاننا جس کا اثر انہیں معلوم ہو وہ ہمارا جاننا ہے کہ ہم انہیں عذاب کریں گے یعنی اللہ عذاب کرے گا یا حضور علیہ السلام سے منافقین کے حال جاننے کی نفی بے اعتبار ما سبق ہے اور اس کا علم بعض وہ اصاب ہوا اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے روز جمعہ خطبہ کے لیے قیام کر کے نام بنا فرمایا نکل اے فلام تو منافق ہے نکل اے فنا تو منافق ہے تو مسجد سے چند لوگوں کو رسوا کر کے نکالا اس سے بھی معلوم ہوا کہ حضور کو اس کے بعد منافقین کے حال کا علم عطا فرمایا گیا تو فرمایا کہ عذاب کریں گے پھر بڑے عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے مراد کیا ہے عزاب کی طرف پھیرے جائیں گے جس میں یہ ہمیشہ گریفتار رہیں گے اور ان پر اللہ تبارک کا مطالعہ کا عذاب جو ہے وہ ہوگا اور ہمیشہ کے لیے ان پر یہ عذاب الہی جو ہے وہ مسلط رہے گا آئس نمبر ایک سو دو ہے ترجمائے تنظم ایمان اور کچھ اور وہ ہیں اور کچھ اور ہیں جو اپنے گناہوں کے مقر ہوئے اور ملایا ایک کام اچھا اور دوسرا برا قریب ہے کہ اللہ ان کی وعبہ قبول کرے بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے تو یہ صحاحت مقدسہ میں صلی اللہ نہیں آ رہی اوکے میری اچھا اچھا آرٹ نمبر ایک سو دو کی ہم نے تلاوت کی ہے رب ان سے ہاتھ فرما رہا ہے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و رس اللہ علیہ وقور الرحیم اور کچھ اور ہیں جو اپنے گناہوں کے مکر ہوئے اور ملایا ایک کام اچھا اور دوسرا برا قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے دیکھیے عیسائی کے پاک میں بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ کچھ اور ہیں جو اپنے گناہوں کے مکر ہوئے اور انہوں نے دوسروں کی طرف جھوٹے گزر نہ کئے اپنے فعل پر نازم ہوئے شان نزول میں جمہور مفصدین کا قول ہے کہ یہ آئس مدینہ طیبہ کے مسلمانوں کی ایک جماعت کے حق میں نازل ہوئی جو غزوہ قبوق میں حاضر نہ ہوئے تھے اس کے بعد نازم ہوئے اور توبہ کی اور کہاں افسوس ہم گراہ گمراہوں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ رہ گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے اصحاب جہاد میں جب حضور اپنے سفر سے واپس ہوئے اور قریب مدینہ پہنچے تو ان لوگوں نے قسم کھائی کہ ہم اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ گے اور ہر جس نہ کھولیں گے یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام ہی کھولیں یہ قسم کھا کر وہ مسجد کے ستونوں سے بند گئے جب حضور تشریف لائے اور انہیں ملاحظہ کیا تو فرمایا یہ کون ہیں عرض کیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد میں حاضر ہونے سے رہ گئے تھے انہوں نے اللہ سے عرد کیا ہے کہ اپنے آپ کو نہ کھولیں گے جب تک حضور ان سے راضی ہو کر انہیں خود نہ کھولیں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اور میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں انہیں نہ کھولوں گا نہ ان کا عذر قبول کروں جب تک کہ مجھے اللہ کی طرف سے ان کے کھولنے کا حکم دیا جائے تب ہی آیت نازل ہوئی اور میرے آپ علیہ السلام نے انہیں کھولا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مال ہمارے رہ جانے کے باعث ہوئے انہیں لیجیے اور صدقہ کیجئے اور ہمیں پاک کر دیجئے اور ہمارے لیے دعائیں مخرت فرمائیے حضور نے فرمایا مجھے تمہارے مال لینے کا حکم نہیں دیا گیا اس پر یہ اگلی آیت خب من ام یہ والی آیت جو ہے وہ نازل ہوئی اور سکن الحم و علیم اے محبوب ان کے مال میں زکاط تحصیل کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو اور ان کے حق میں دعائیں خیر کرو بے شخص تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے مورل سنتا جانتا ہے ہاں ہا ان سلاح کا سکن الحمد بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے واللہ سمیم علیم اور اللہ سنتا جانتا ہے اب دیکھیے اللہ تعالی نے ان کے حق میں دعائیں خیر کرنے کے لیے اپنے محبوب علیہ سلاط و السلام سے ارشاد بھی فرمایا اور یہ بھی فرما دیا کہ اے میرے محبوب آپ کی دعا ان کے دلوں کا چین ہے دیکھیے اس آیت پاک میں جو صدقہ والی دعا ہے اس کے معنی میں مفسرین کے کئی قول ہیں ایک تو یہ کہ وہ صدقہ غیر واجبہ تھا جو بطور کفارہ کے ان سازوں سے لیا گیا جس کا ذکر اوپر کی آیت میں ہے جو ابھی میں نے واقعہ آپ کو سنایا ہے دوسرا قول یہ ہے کہ صدقے سے مراد وہ زکات ہے جو ان کے ذمے واجب تھی وہ طائب ہوئے اور انہوں نے زکات ادا کرنا چاہیے تو اللہ نے اس کے لینے کا حکم دیا امام حبو بکر رازی الرحمٰ نے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ صدقے سے مراد زکات ہے اور تفصیل مذاہب میں ہے کہ سنت یہ ہے کہ صدقہ لینے والا صدقہ دینے والے کے لیے دعا کرے اور بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن علی اوفا حضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ جب کوئی وزیر باپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ لاتا آپ اس کے حق میں دعا کرتے میرے باپ نے صدقہ حاضر کیا تو حضور نے دعا فرمائی اس آئس سے مسئلہ ثابت ہوا کہ فاتحہ میں جو صدقہ لینے والا صدقہ پا کر دعا کرتے ہیں یہ قرآن و حدیث کے بالکل مطابق ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو یہ مطلب اس آیت پاک میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا گیا ہے آیت نمبر 130 جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس میں جو صحابہ تھے وہ ان میں حضرت صحیح گنا ابو لباب رضی اللہ کا عنہ بھی تھے اور کچھ اور صحابہ کر کے بھی اسما جو ہیں وہ آتے ہیں آیت نمبر 104 ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور صدقے خود اپنے دب و قدرت میں رہتا ہے اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے اس میں توبہ کرنے والوں کو بشارت دی گئی کہ ان کی توبہ اور ان کے صدقات مقبول ہیں اور بعض مفسرین کا خول ہے کہ جن لوگوں نے اب تک توبہ نہیں کی اس آیت میں انہیں توبہ اور صدقے کی جو ہے وہ ترغیب دلائی گئی ہے تو صدقے کی یہ ترغیب ہے یہ پہلی آیت میں نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ آپ ان سے صدقات لیں اور اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ صدقات لیتا ہے اور یہ بظاہر تعارف ہے جواب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا صدقات لینا اللہ ہی کا صدقات لینا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نائب مطلق ہیں قرآن میں اللہ نے متعدد جگہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور آپ کے ساتھ کیے جانے والے معاملات کو اپنے افعال اور اپنے ساتھ کیے جانے والے معاملہ اپنے ساتھ لیا جانے والا معاملہ قرار دیا ہے مثلا سورہ فتح میں فرمایا گیا بے شک وہ جو لوگ آپ سے بحث کرتے ہیں وہ دراصل اللہ سے بحث کرتے ہیں سورہ احزاء میں فرمایا ان دن دادی نئی حضوم اللہ بے شک جو لوگ اللہ کو اجزا دیتے ہیں جس سے مراد رسول کو ایزا دینا ہے کیونکہ اللہ کو ایزا دینا تو محال ہے جو خواب وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں سورہ بقرہ میں ہے یہ اس سے بھی مراد رسول سلیم علیہ السلام کو دھوکہ دینا ہے کیونکہ وہ اپنے عتیجے میں اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے تھے تو بار یہاں پر جہاں یہ بات بتائی جا سکتی ہے وہاں پر یہ بات بھی ہے کہ صدقے کی فضیرت اور اس کے فضائب بھی بیان ہو سکتے ہیں اس پر چند حدیثیں برکت کے لیے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت فیصلے ولیرا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی خاص چیز کو صدقہ کرتا ہے اور اللہ خاص چیز کے سوا اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا تو رحمان اس کو اپنے ہاتھ سے لیتا ہے وہ ایک کھجور ہے پھر وہ کھجور رحمان کے ہاتھ میں بڑھتی رہتی ہے حتیٰ کہ وہ پہاڑ سے بھی بڑی ہو جاتی ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کو یا اس کے بچہ کو بڑھاتا رہتا ہے سبحان اللہ یعنی اللہ کی راہ میں اگر اخلاق کے ساتھ ایک کھجور دے دی جائے تو وہ رب کی بارگاہ میں اس کا اجر بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ پہاڑ سے زیادہ ہو جاتا ہے اللہ اللہ تو اللہ کی راہ میں دینا یہ اندازہ کر لیجیے کہ کتنی برکت کی الحمدللہ برکت کا یہ باعث ہے اور یقیناً اللہ کی راہ میں دینے سے یہ سب فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں حضرت سیدنا ابو حزیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی باق علیہ السلام سے سوال کیا کہ کون سا صدقہ سب سے افضل ہے فرمایا جنگ دست کی کمائی اور فرمایا اپنے ریال سے ابتدا کرو حضرت سیدہ فاطمہ بنتے رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوات کے متعلق سوال کیا گیا آپ نے فرمایا مال میں زکوٰۃ کے سوا بھی حق ہے پھر آپ نے شاید کی تلاوت فرمائی کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو اصل نیکی اس شخص کی ہے جو اللہ قیامت کے دن فرشتوں آسمانی کتاب اور نبیوں پر ایمال لائے اور مال سے محبت کے باوجود رشتہ داروں یقینوں مسکینوں مسافروں سوال کرنے والوں اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے مال دے تو دیکھیے اللہ کی راہ میں مال دینا کتنی قبضیلت والا معاملہ ہے الحمدللہ للہ الحمدللہ بلکہ ایک اور روایتی پیش کروں المحد القبیر کی حضرت سیدنا عمر بن اوق صفی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان کا صدقہ عمر میں زیادتی کرتا ہے بری موت کو دور کرتا ہے اور اللہ اس کی وجہ سے تصبر اور فخر کو دور کرتا ہے حضرت اقبا بن عامر بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صدقہ صدقے دینے والوں کی قبروں سے گرمی کو دور کرتا ہے اور مسلمان قیامت کے دن صرف اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا اللہ اللہ اللہ, اللہ و اکبر حدیث دوبارہ سن لیں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صدقہ صدقہ دینے والوں کی قبروں سے گرمی کو دور کرتا ہے اور مسلمان قیامت آمد کے دن صرف اپنے صدقے کے پائے میں ہوگا سورہ توبہ آئس نمبر ایک سو پانچ ارشاد خدا بندی ہے روح اما کم و رسول شہادت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 اس ساحت کا تعلق ان مسلمانوں سے ہے جنہوں نے توبہ کی تھی یعنی کیا یہ مسلمان نہیں جانتے کہ اللہ توبہ صحیح آپ کو قبول کرتا ہے اور فلوص نیت سے جو صدقات دیے جائیں تو ان کو قبول فرماتا ہے اور اس سے مراد دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے توبہ نہیں کی تھی تاکہ ان کو توبہ کی ترغیب دی جائے اب دیکھیے انسان کے اعمال کو زندہ اور مردہ لوگ دیکھتے رہتے ہیں اس موضوع پر بھی میں اس سلام کرتا ہوں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی بند چٹان کے اندر عبادت کرو جس کا نہ کوئی دروازہ ہو نہ کھڑکی تب بھی لوگوں کے لیے عمل ظاہر ہو جائیں گے خواہ وہ جو عمل بھی ہوں خواہ وہ جو عمل بھی ہوں حضرت انف بن مالک رضی اللہ تعالی ان بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اعمال تمہارے مرے ہوئے طرحت داروں اور رشتے داروں پر پیش کیے جاتے ہیں اگر وہ نیک اعمال ہو تو وہ ان سے خوش ہوتے ہیں اور اگر وہ نیک امال نہ ہو تو وہ دعا کرتے ہیں اے اللہ تو ان پر اس وقت تک موت پاری نہ کرنا جب تک تو ان کو اس طرح ہدایت نہ دے جس طرح تو نے ہمیں ہدایت دی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم کسی شخص پر اس وقت تک تعجب نہ کرو جب تک کہ اس کا خاتمہ نہ ہو جائے کیونکہ ایک عمل کرنے والا ایک زمانے تک ایسے عمل کرتا رہتا ہے کہ اگر وہ ان اعمال پر مر جائے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا پھر وہ پلٹتا ہے اور برے عمل کرتا ہے اور ایک بندہ ایک زمانے تک برے عمل کرتا ہے اگر وہ ان اعمال پر مر جائے تو وہ دوزخ میں داخل ہو جائے گا پھر وہ پلٹتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اور جب اللہ کسی بندے کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو موت سے پہلے اس سے عمل کرا لیتا ہے صحابہ نے پوچھا یا یارسول اللہ وہ اس سے کیسے عمل کراتا ہے تو فرمایا وہ اس کو نیک عمل کی توفیق دیتا ہے پھر اس کی روح قبض کر لیتا ہے قدرت سیدہ عائشہ صدیقہ قاہرہ طیبہ ربی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ جب تمہیں کسی شخص کا عمل اچھا لگے فرمایا جب تمہیں کسی شخص کا عمل اچھا لگے تو یہ آئے پڑھو تم عمل کرو انقدیب اللہ تمہارے عمل کو دیکھ لے گا اور اس کا رسول اور مومنین بھی آئف نمبر ایک سو چھ ہے سورہ توبہ شریف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 غزوہ تبوک میں ساتھ نہ جانے والوں سے متعلق جو لوگ غزلۂ سبوک میں نبی پاک السلام کے ساتھ نہیں گئے تھے ان کی اقسام بھی بیان کیے ہیں کہ وہ منافق تھے جن کا اللہ نے سورہ توبہ میں آئیٹ نمبر 101 میں ذکر کیا اور یہ بھی ہے کہ وہ مسلمان تھے جو سستی اور غفلت کی بنا پر غزوہ تبو میں نہیں گئے تھے وہ بعد میں نادن ہوئے اور انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ کر لی اور ان کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو دو میں فرمایا اور یہ بھی کہا گیا وہ مسلمان تھے جو سستی اور غفلت کی وجہ سے غزلۂ تبوب میں نہیں گئے اور انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں جلدی حاضری نہیں دی اور توبہ کرنے میں اول ذکر مسلمانوں کے ساتھ شامل نہیں ہوئے تو اللہ نے بھی ان کا معاملہ مؤثر کر دیا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ مسلمان جو بہت بوڑھے اور کمزور نابینا سے ان کو ان کے شرح کی شرح ازر کی وجہ سے رخصل دی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور اس کا رسول اللہ کے بتانے سے جانتا ہے اللہ تعالی عالم و رسول الله تعالی علیہ وسلم تو الحمدللہ للہ نمبر ایک سو چھ تک ہمارا درس قرآن ہوا ہے انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو آیف نمبر ایک سو سات سے ہم کل درس قرآن کا جو ہے وہ آغاز کریں گے اللہ تبارک کا بطالیہ جل جلال اس درس کو اپنی پاک بارگاہ میں جو ہے وہ قبول و منظور فرمائے آمین آمین, آمین اللہ عمین ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی یا میرے مالک اللہ صلیٰول محمد نجوری و عالی وبارک وسلم ابھی نا شریف پلے فرمائیں ناچریف پلے فرما دیجیے میں بھائی چھوڑ رہا ہوں کوئی بھائی نا شریف پلے فرما